الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاده من طين ثم جعلناهه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه <تصفيق> فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون فهم انكم يوم القيامه تبعثون <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قد افلحل منون یقیناً کامیاب ہو گے مومن الظین وہ لوگ وہ مومن ہم فی صلا ہم جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں وَظین ہم اور وہ لوگ ہم عن لغوِ مغردون لغ جو بیہودہ چیزوں سے بےحودگی سے معردون اعراض کرتے منہ پھیرتے ہیں وَظین اور وہ لوگ ہمر جو زکوٰۃ دینے والے ذکاة کا کام کرنے والے ہیں ولذین لفروجہم حافظون اور وہ لوگ لفروجہم جو پی شرمگاہوں کے ہی حافظ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علا ازواجہم جہم سوائے اپنی بیویوں کے اماملکت ملکت ایمانہم یا ان کے جو دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی ان کی لوڑیاں ہیں فنحم غیرم الومین پس بشک وہ اس میں ان کی کو ملامت نہیں ف منب تغاورا ازارک <عَذَارِك> بس جو چاہے گا ڈھونڈے گا اس کے علاوہ اس کے, یعنی اس, اس کے علاوہ بیوی کے لونڈی کے علاوہ فلاء کام الاعدون یہی وہ لوگ ہیں جو اعدون حدوں سے بڑھنے والے ہیں وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا راعون پاس کرتے ہیں ان کا خیر لگتے ہیں و الدین عصلاتحافدون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الائی کا ہم یہی وہ لوگ ہیں کہ جو وارث بننے والے ہیں اللہدین رسون الفردوس جو وارث بنیں گے فردوس کے ہم فی ہاں خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ولاقت خلق الساں الطمنطین اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بنصورتِمن من تین مٹی کے مٹی کی خاصیت سے یا مٹی سے سما جا نطفہ پھر اس کو بنا دیا ایک قطرہ ایک بوند فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ پہ ثم خلقنا نطف تھا پھر بنایا اس نطفے کو اس بوند کو بنایا اعلیٰ جمع ہوا خون ف خلقنل <تصفح> پھر بنایا اس جمع خون کو مدغطََََ لوتھڑا فلقن المدغطا اوامہ پس بنایا پھر لوتھڑے کو ہڈیاں فسون الوام علحمہ پس اپنے کسون ڈھاکہ یا چڑھایا ان ہڈیوں پر گوشت سما انشا اناح ہو آخر پھر ہم نے بنا دیا اس کو ایک دوسری مخلوق یا دوسرا یعنی کہ اس کی شکل دے دی فتح بارک اللّہ احسن خاحسنخالقین خا پس بابرک اللہ کی ذات جو سب سے بہتر ہے بنانے والا پیدا کرنے والا سما کم دداری کرم پھر تم اس کے بعد ہو فوت ہونے والے مرنے والے ثماً یومن قیامتی تماسون پھر تم ہو قیامت کے دن اٹھائے جانے والے شورۃۃ المؤمنون کی آیت نمبر ایک سے سولہ تک کی تلاوت اور تجمہ پیش کیا گیا ہے صورت المؤمنون کی ان شروع کی آیات کے بارے میں آتا ہے کہ حیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی جن کا نام یزید بن بابنوس ہے پوچھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراق کیا تھا تو انہوں نے کہا نے نمایا کہ اللہ کریبِ صلی اللہ کا اخراق قرآن تھا پھر فرمایا کہ قدف الحل امینون یہ آیتیں پڑھو کہتے میں نے آیتیں پڑھی حتیٰ کہ جب یہاں پر پہنچ جاؤ ودین صلاحدون تو حتٰ حتاشہ ماتی ہیں کہ یہ ہے رسول اقمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یعنی جو ان آیات کے صفت بیان ہوئی ہیں تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کا اخلاق اگر تم آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو ان کا فرمان کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا <coughs> یعنی جو کچھ قرآن کی تعلیمات ہیں <coughs> وہ سبھی کے سبھی آپ کے اخلاق و کردار میں ہیں آپ اسی تعلیمات پر چلتے ہیں اسی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں جو اخلاق قرآن نے دیا ہے <coughs> تو اس میں اللہ تعالی نے شروع میں مومنوں کا ذکر کیا جو کامیابی پانے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کی فرمایا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب ہو گئے مومن اور مومنوں کے لفظ کے اندر کیا صفت ہے ایمان کی صفت ایمان کی صفت جو بنیاد ہے جو بنیاد ہے ہر چیز کی اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان والے ایمان لانے والے ایمان پر چلنے والے یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہوئے تو مومن کون ہیں اور ایمان کون سا یہاں پر وہ ایمان جو اللہ کے لیے خالص سچا ہو جس ایمان میں کسی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں کیونکہ ایمان لوگوں کے مختلف انداز کے ہوتے ہیں کہ جو بعض قاصر دام و زبانوں کی حد تک ہوتے ہیں جس کی حقیقت نہیں ہوتی تو وہ حقیقی سچا ایمان جو اللہ کے لیے خالص ہو خاص طرح کے شرک کی علائشوں سے پاک ہو تو, تو یہ ایمان رکھنے والے تو یہ ہیں جو کامیاب ہو گئے اور افلا فلاح کیا چیز ہے جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں اور فلاح فلاح کا لفیظ مانا جو ہے فلاح کسی چیز کا پھوٹنا اور اس کا پھٹ جانا اسی لیے کسان قربی میں کیا کہتے ہیں فلاح کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے زمین کو پھاڑتا ہے تو فلاح کا یہ لفظ اسی سے ہے تو کیا مناسبت ہے فلاح کی کامیابی کی چیز کے پھاڑنے کے ساتھ تو جس طرح چیز کے پھاڑنے میں ایک مشقت ہے ایک مشکل ہے اسی طرح کامیابی حاصل ہونے کرنے کے لیے بھی پانے کے لیے بھی کامیابی پانے کے لیے بھی انسان کو یہ محنت مشقت کرنا پڑتی ہے تو اس میں اشارہ ہے فرح کے لفظ کے اندر ہی کہ فلا کامیابی جو ہے وہ تن آسانی سے نہیں ملتی اس کے لیے محنت کوشش ہوتی ہے تو مائک افلاح المؤمنون یقینا کامیاب ہو گئے ایمان اللہدین ہوں فی صلاۃم خاش جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں خاشۂ آیخ او کے معنی خشیت آجزی ان جھکاؤ اللہ کا ڈر خوف یہ ساری چیزیں کے اندر آتی ہیں تو اپنی نمازوں میں خشو کیا ہے اس میں جو اس کا لفظی معنیٰ خوشو کا ڈر خوف بھی ہے کہ اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے مزید ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف اس کی حبت پیدا ہوتی ہے اور یہ معنی ہے جو نماز کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کو ایک صرف رسم نہیں پوری جو پوری کر لی جائے بلکہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آج ان کے ساری سے اور اس کا اثر کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے تو خوشو کے اندر اللہ کا ڈر خوف بھی اور آج ان کے ساری بھی اس کے سامنے جھکنا بھی جسم کا جھکانا بھی ظاہری جھکاؤ بھی جسم کے اعضاء کا بھی اور دل کا جھکاؤ بھی اپنے نفس کو بھی اللہ کے حکم کے اللہ کے تابع کرنا اور ظاہری جسم کا جو جھکاؤ ہے حقیقت میں وہ اصل اس کا مقصد جو ہے وہ نفس کی تربیت ہے نفس کو جھکانے کے لیے ہی یہ ظاہری جھکاؤ کی احکام یا اس کی تعلیمات یا یہ چیز دی گئی تو جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا ڈر خوف بھی آج دن کے ساری بھی اور اسی کا اس لیے وہ لما فماتے ہیں خوشو و کرتے ہیں یعنی نماز کو دل لگا کر پڑھتے ہیں نماز میں ادھر ادھر کے خیال نہیں لاتے کیونکہ یہ چیز تبھی پیدا ہوگی جب آدمی کی نماز پر توجہ ہوگی نماز کی پرتوجہ ہوگی تبھی خشو پیدا ہوگا تبھی آج یہ جی پیدا ہوگی ان کے ساری پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر خو پیدا ہوگا لیکن اگر نماز پر توجہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں کہاں کھڑا, کہاں کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اس کے دل دماغ کہیں اور گھوم رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے خشو و خضو کا کوئی اس سے دور کا تعلق نہیں ہوگا دی طور پر بھی دل کا بھی لگانا نماز کے اندر اور ظاہری طور پر آزاد کا بھی آزاد کا پرسکون ہونا جس طرح کے بعض فصیر نے خشو کا معنی سکون کیا ہے کہ جو اپنے بالوں کو پرسکون ہو کر پڑھتے ہیں پرسکون ہونے کا معنی ہے کہ یعنی فالتو بے بلا وجہ بے حرکتیں نہیں کرتے ارے اور بعد دوسرے صحابہ سے یعنی خشو کا یہ معنی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سکون فصل خشو کے معنی نماز کے اندر یعنی پرسکون ہو کے کھڑے ہونا اور بلا وجہ حرکتیں نہ کرنا اپنا قیام میں ہے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا تو لیکن بلا وجہ حرکتوں سے مراد یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ ایسی حرکت کی ساری کی جا سکتی ہے جو ضرورت کی ہے اور رسول لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت سے بھی اچھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام کے بھی بے شمار اس میں واقعات کہ جس میں اگر کوئی ضرورت ہے انسان کو تو اس میں حرکت کر سکتا ہے تو نماز کی حرکات جو ہے وہ تین طرح کی ہیں ایک تو وہ حرکت ہے جو نماز ہی کی خاطر ہے کہ جس میں نماز ہی کو آپ مزید یعنی کہ مکمل کر رہے ہیں بہتر بنا رہے ہیں یعنی جس طرح کہ صف کے اندر کوئی اگر خرڑ پیدا ہوتا ہے تو صف کو ملاتے ہیں دائیں بائیں ہو کر یا آگے بڑھ کر تو یہ حرکت جو ہے نماز ہی کی خاطر ہے نماز ہی کے لیے ہے اور یہ ضروری ہے یعنی اس کا حکم کیا ہوگا جو حکم اس چیز کو کرنے کا حکم ہے اگر وہ چیز فرض ہے تو یہ حرکت بھی فرض ہے اگر وہ چیز سنت ہے جو چیز کرنے کی ہے تو اس حرکت کا کرنا بھی سنت ہوگا مستحب ہوگا اور دوسری حرکت وہ ہے جو جائز ہے جو انسان کی ضرورت ہے یعنی نماز کے دوران آپ کو خجلی ہوتی ہے آپ کو کوئی چیز فرض کرو کپڑا یعنی کہ کوئی ایسا رکھا ہوا ہے جو آپ کے لیے گھٹن محسوس کر رہا ہے اس کپڑے کو اتارنا فرض کرو اگر اتارے تو اتارنے سے ستر نہیں کھلتا یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی سردی لگ رہی ہے آپ کے پاس کپڑا پڑا ہے آپ کپڑا لے سکتے ہیں یعنی ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے یعنی کوئی آدمی کو یعنی کہ کھانسی آتی ہے بلغم آتا ہے کوئی طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو یعنی ٹشو وغیرہ میں تو یہ ساری وہ حرکات ہیں جو جائز ہیں اور بعض اوقات اس سے بڑھ کر بھی کہ آدمی کو کسی ضرورت کے تحت آگے پیشی ہونا پڑے نماز کے علاوہ بھی نماز کے ایک ضرورت نماز کی ہے کسی اور یعنی کہ دنیاوی کام کے حوالے سے تو یعنی کہ اور ضرورت ہو تو بعض اوقات نظر سے بھی آنکھوں سے بھی دیکھنا ادھر ادھر تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو اگر ضرورت ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ جس میں جس طرح کہ رسول کے مص اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرہ میں تو باہر سے آتی ہیں تو آپ انہوں نے آ کے دروازہ بجایا دروازہ بند تھا تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے تھے حجرا میں دروازہ تھوڑا اسے آگے تھا تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آنے والا ہے تو آپ کی یہ ساری حرکات بڑھنا دروازہ کھولنا دیکھنا <coughs> نماز کے اندر اور بعض وہ حرکتیں ہیں بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے اگرچہ وہ نماز کی نہیں ہے <coughs> لیکن وہ بھی اس کا حکم دیا گیا ہے جس طرح کہ سانپ کا مارنا ہے بچھو کا مارنا ہے کو موزی چیز ہے آس پاس آپ کے کہ جو نقصان کر سکتی ہے کوئی بچہ ہے فرض کرو آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے یا کوئی اس طرح کی چیز آپ اسے سمجھتے ہیں کہ خطرناک چیز اس کے پاس پڑی ہے جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ فرض کرو تھوڑا دائیں بائیں ہو کر اس کو جو ہے بچاتے ہیں ماں جو ہے بچے کو اٹھاتی ہے اس طرح کے بعد چیزیں تو یہ ساری وہ حرکات ہیں جو ضرورت ہے جو جائز ہیں اگرچہ نماز سے متعلقہ نہیں ہے اور تیسری وہ حرکات جو فالتو ہیں بلا وجہ ہے جس کی ضرورت نہیں ہے ایسی حرکات کی اجازت نہیں یہ خشو کے منافی ہے یعنی بلا وجہ کپڑوں کو سیدھا کرنا الٹا کرنا اور اس طرح کے کام کرنا تو یہ چیزیں جس کی اجازت نہیں ہے اور ایک روایت اگر وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو آپ میں کہ اگر اس کا دل خشوک میں ہوتا اس کا دل جو ہے وہ خوشوخطو میں ہوتا تو ظاہری اعضا بھی اس کے خوشو میں ہوتے تو یہ حدیثت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن بانے کے لحاظ سے یہ حقیقت ہے کہ انسان کی ایسی حرکتیں کہ جس کی ضرورت نہیں ایسی حرکتیں کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کی نماز پر توجہ ہی نہیں ہے اس کا نماز پر خیال ہی نہیں ہے تو ایسی حرکات جو ہیں یہ نماز کو بعض اوقات باطل تک کر سکتی ہیں اس میں کوئی احادیث میں لبڑ نہیں ہے کہ کتنی حرکتوں سے نماز باطل ہوتی ہے جس طرح کہ بعض علماء نے یا بعض لوگوں نے یہ چیز بنا رکھی ہے کہ تین حرکتیں ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس میں جو ذابطہ پیدا کریا بعض علماء نے ذکر کیا ہے بہت اچھا وہ کیا ہے کہ جب آدمی اتنی حرکتیں کر رہا ہو کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ نماز نہیں پڑھ رہا یعنی اس کی کیفیت نماز کی کیفیت معلوم نہ ہو تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ جب یہاں تک انسان پہنچ جائے حرکات میں تو یہ وہ چیز ہے جو اس کی نماز کو باطل کر سکتی ہیں ورنہ حرکات جو ہے اگر فالتو بھی ہیں تب بھی نماز باطلی ہوگی اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے لیکن ان سے منع کیا گیا ہے نماز کا اجر ضائع ہوگا آدمی گناہ ہوگا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ ہے خوشو کے حوالے سے کہ جس میں دل کا خوشو دل کی اللہ کے سامنے عاجی ان کے ساری اس کا ڈر خوف اور اعزا کو خوشو ادا کا پرسکون ہونا اور اس میں دل دماغ کو حاضر کرنا لگانا توجہ ہونا نماز پر جو ساری ایک دوسرے کے لوازمات ہیں تو وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں اور اس صحت میں ہم کو دو معنی ملتے ہیں ایک تو ان مومنوں کی نماز کی پابندی کیونکہ اللہ فی حفیع ہیں جو اپنی نمازوں میں اس کا معنی کہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو نماز کے حوالے سے پورا کر رہے ہیں اور دوسرا ان کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے ان کی نمازوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ خوش و خو کرنے والے مومن یہ کامیابی پانے والے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کی کامیابی نہیں ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز پر کوئی توجہ نہیں اس کی خیال نہیں اس پر کوئی اس کی خوشو و خضو کا کوئی اس میں اندر معنی نہیں تو ایسی نماز بھی جو ضائع ہو سکتی باطل ہو سکتی ہے ایسی نماز کبھی اس کو کامیابی اسے اس حاصل نہیں ہو سکتی اور بعد روایات ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کا اس کو دسواں حصہ ملتا ہے یعنی باقی ساری اس کی نماز ضائع ہے نو حصے ضائع ہے کوئی پڑھتا ہے نماز کوئی اس کی نماز کا اس کو آدھا حصہ ملتا ہے چوتھا حصہ ملتا ہے تیسرا حصہ ملتا ہے اور کچھ وہ ہے کہ جس کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے اور نماز اس پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرے تو کہنے کا مقصد کہ اب جس کے نماز مو پر ماری جا رہی ہے پڑھنے کو نماز اس نے پڑھی ہے لیکن ایسی نماز فلاح پانے کے لیے کافی نہیں ہے بلظین حمان لغ و مردون اور وہ لوگ جو لغو سے لغو کیا چیز ہے جس کا معنیٰ عام طور پر بیہودہ چیز کیا جاتا ہے لیکن زیادہ اس کا قریب معنی فالتو چیزیں فالتو غیر ضروری چیزیں اس میں بہودہ چیزیں ظاہری بات ہے پہلے یہ نمبر پہ آئیں گی اور اس کے علاوہ فالتو چیزیں فالتو چیزوں سے مراد کیا ہے کہ جن چیزوں کا کوئی دین دنیا کے لحاظ سے فائدہ نہیں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے جن کا فائدہ ہے یہ جن کا حکم ہے تو یعنی کہ وہ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں خاص کوئی لیکن دنیاوی طور پر انسان کو کوئی جائز فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ چیز جائز ہے اس کا کرنا اور انسان اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے کوئی بھی اپنا کام کاج کوئی بھی اپنی مصروفیت کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے اس کا وقت ضائع ہو رہا اور وہ دنیاوی کو فائدہ حاصل کر رہا ہے چاہے وہ اپنا ذاتی فائدہ ہو کسی اور کا ہو کسی بھی انداز سے ہو اور بعض وہ چیزیں ہیں تیسری طرح کی کہ جس کا کوئی نہ دین کے لحاظ سے فائدہ ہے نہ دنیاوی طور پر فائدہ ہے فالتو چیز ہے بیکار چیز ہے کہ جس میں آدمی کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور بعض اوقات اپنی قوت طاقت بھی اس کی ضائع ہو رہی ہے مال بھی ضائع ہوتا ہے اور مختلف طرح کی اس میں جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی چیزیں اب اس لغوں میں لغوں میں کیا ہے ان فالتو چیزوں کے اندر ہر وہ کام جس طرح بتایا ہے اس کا ضابطہ قیدا کلیہ کہ جس کا دین دنیا کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہ ہو یعنی یعنی فالتو بیٹھے گپ شپ لگاتے رہنا چاہے اس میں کوئی چوگری غیبت نہ بھی ہو لیکن فضول گفتگو اور اسی طرح فالتو بیٹھے وقت کو ضائع کرتے رہنا اور خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کے جو وسائل ہیں ان پر اپنے جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں لمبے اوقات بعض اوقات فالتو چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں چیزیں کوئی دیکھنے والی ہوں کو پڑھنے والی ہوں کو سننے والی ہوں تو ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں دین دنیا کے اعتبار سے بلکہ بعض اوقات فائدہ ہونے کے بجائے گناہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی طرح طرح کے بیہودہ منظر ہوتے ہیں غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو ہم ابھی ذکر کریں گے وہ بےودگی جو چوتھے نمبر پہ آتی ہیں تو فالتو میں یعنی کہ ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس چیز میں مختلف طرح کے میچ گیم اس طرح کی چیزیں یعنی بعض گیم وہ ہیں بعض کھیل وہ ہیں کہ جن کھیلوں کے اندر انسان کی طاقت بنتی ہے قوت بنتی ہے اور نبی وسلم کے زمانے بھی اس طرح کھیل کے کھیلتے تیر اندازی جیسے گھوڑ سواری جیسے اور تیراکی اور اس طرح کی چیزیں کہ جن کی خود اللہ کے نبی اصلاح صاحب نے ترغیب بھی دلائیں کہ جس سے انسان کی قوت طاقت بنتی ہے جسمانی لحاظ سے اس کو فائدہ ملتا ہے اور بعد وہ کھیل ہے یا گیم ہے کہ جس میں سوائے وقت کے ضیاع کے اور مال کے ضیاء کے اپنی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کے اور بلکہ مزید لوگوں کے ساتھ بعض اوقات اختلافات اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے کے اور کچھ خاص نہیں ملتا اس کو ہم ہاں ممکن ہے کہنے والا کہے کہ اس میں کوئی ذہنی ریفریشمنٹ اس کو حاصل ہوتی ہے یعنی جس میں لڈو تاش وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں یا ایسے گیم میچ کہ جن کا کوئی جسمانی لحاظ سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے اور اس میں خصوصاً بعض ہمارے علماء نے کرکٹ کے جیسے میچوں کو شمار کیا ہے کہ فٹ بال جیسا میچ اگرچہ وہ بھی یعنی اس میں ایک حد تک اگر آدمی اس چیز کو کرے تو معقول ہے صحیح ہے اگر ہد سے بڑھ جائے کہ وہ کھیل ہی اس کے دل دماغ پر سوار ہو جائے تو ظاہر بات وہ بھی غلط ہے لیکن اس میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے کوئی جسمانی قوت کو طاقت بنتی ہے لیکن کرکٹ جیسا میچ کہ جس میں عام طور پر ایک دو آدمی وہ صرف ان کی دوڑ کو لگ رہی تھوڑی بہت باقی سبھی کے سبھی وہ صرف تماشے بن کر دیکھنے والے ہیں اور پھر یہ بھی کہ وہ ایسے لمبے ٹائموں کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو چند منٹ کے اندر ہی جس کا کوئی سامنے آ جائے بلکہ کہ دن تک ان کے وہ معاملات جو چلتے ہیں ہاں جی تو کہنے کا مقصد یہ اس طرح کے بعد گیم اس طرح کے بعد کھیل میچ اس طرح کی چیزیں ساری ان لغو چیزوں کے اندر آتی ہے جو فالتو چیزیں ہیں بیکار کام ہے کہ جن کو جن کے اندر ٹائم دینا لگانا حرام اور ناجائز ہے حرام اور ناجائز ہے فٹ بال کے حوالے سے بھی کافی علماء کا اختلاف ہے بعد میں تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں لیکن ہم کہیں گے کہ وہ قباحتیں اس وقت ہیں جب یہ اپنی حد سے بڑھ جائے لیکن ایک معقول حد تک آدمی جسمانی ورزش کے لیے ان چیزوں کے لیے اگر معقول حد تک فرد کرو اس طرح کی چیز کر رہا ہے جس میں اس کا زیادہ وقت ضائع نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس کا دل دماغ پر یہ چیز سوار ہے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بعد ایسے جس طرح بتایا ہے کہ گیم کھیل وغیرہ جس میں بعض اوقات وہ ذہنی صلاحیتیں کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ آدمی بڑھتی ہیں کہ آدمی کی ذہنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں بعض اوقات وہ ذہنی ریفریشمنٹ ملتی ہے لیکن اس میں وقت کا ضیاع ہے تو ہر چیز جو انسان کا وقت ضائع کر رہی ہے بغیر کسی بڑے مفید کام کے فائدے کے تو وہ چیز ساری لغو میں آتی ہے اور چوتھے نمبر پہ جو لغو ہے کہ جس کو ہم بیہودگی کا نام دیتے ہیں کہ جس میں میوزک گانے فلمیں ڈشیں ہر طرح کے بیہودہ کام مکس گیدرنگ اس طرح کے مخلوط محفلیں اور یعنی کہ جو بھی اس طرح کے جہاں پر گناہ کا کام ہے یعنی فالتو کاموں کے اندر تو گناہ نہیں تھا گناہ سے مراد یعنی بذات خود وہ کام یعنی کہ گناہ کا نہیں تھا اگرچہ اس کا نتیجہ گناہ اس لحاظ سے تھا کہ وقت کا وقت کو ضائع کیا ہے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا ہے اور بعض کا اتمال بھی ضائع کیا ہے اس لحاظ سے وہ گناہ ہے لیکن بذات خود وہ کام ممکن ہے گناہ کا نہ ہو لیکن یہاں پر چوتھے نمبر پہ جو لغو ہے بیہودہ چیزیں کہ جو کام بداتے خود ہی گناہ ہے <coughs> میوزک ہے فلمیں ہیں بیہودہ قسم کے مندر دیکھنے ہیں یہ ساری چیزیں تو فمات اللہ تعالیٰ کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ ودین اللغو مردون کہ جو لو باتوں سے لغ چیزوں سے اراد کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو چوتھے نمبر پہ لغو ہے وہ یعنی کہ جو گناہ کا لغو ہے اس میں شرک آتا ہے شرک و بدعات آتے ہیں کہ کوئی شرک کی محفل ہے شرک کا کو کام ہو رہا ہے تو وہاں سے اعراض کرتے ہیں ایسی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے اور اگر ان کا وہاں پر جانا بھی ہو تو بعض و نصیحت کے لیے سمجھانے بتانے کے لیے نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بدعات کی محفل ہے تو ایسی محفل ایسا کام ہو رہا ہے جو بدعت ہے سنت کے خلاف ہے تو ایسی محفل و مجلسوں سے دور رہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں جہاں پر بدعت کی باتیں ہو رہی ہوں بتیں سکھائی پڑھائی جا رہی ہوں ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں ان سے راض کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شر کو بدات آتا ہے اور ہر وہ چیز جو براہ براہ راست دین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کے بعد اخلاقی بنائیاں جو بھی اس میں ہو سکتی ہیں تو وہ سبھی اس طرح کی چیزیں کہ جس سے وہ اعراض کرتے ہیں یعنی کہ بیہودہ کو محفل لگی ہے جہاں پر گالی گلوچ کوئی چغری غیبتیں کوئی اس طرح کی جھوٹ جھوٹے واقعات جہاں سنائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی بیہودہ چیزوں کے اندر آتی ہے جھوٹے واقعات جھوٹے قصے کہانیاں تو بھی اسی میں آتا ہے تو ایسی یعنی کہ لوگوں سے ایسی محفلوں سے ایسی چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں یعنی ان میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسی چیزوں پر کان دھرتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو یہ ہے اعراض معنی کہ بالکل ان سے کوئی تعلق واسطہ نہ رکھنا ان سے کوئی سروکار نہ ہونا ان کی طرف کوئی میلان وجحان نہ ہونا اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے سننے دیکھنے کے حوالے سے یہ سبھی ان چیزوں کے حوالے. تو یہ سب اس میں یہ آتا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت سے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے جو ہیں وہ اس لغو کے اندر یعنی کہ اس میں ملوث ہوتے ہیں یا یعنی تو وہ لغف جو بیکار اور کوئی فالتو کاموں کا ہے اس میں تو بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات وہ لغف بھی جو گناہ بےودگی کا ہے گناہ بےودگی کا لفظ بھی کہ پرواہ نہیں کہ اس محفل مجلس کے اندر کیا کیا گناہ کے کام ہو رہے ہیں کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنا ایسی چیزوں کو سننا دیکھنا تو اور خصوصاً خصوصاً جس طرح ذکر کیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ غلط قسم کے مندر جو طرح طرح کے آپ کے سامنے آتے ہیں ہاں اگر یعنی کہ آ جاتی چیز فوری طور پر آدمی اس کو انہیں دور کرے اور آگے چلے اگر اس کو واقعی ضرورت بھی ہے استعمال کرنے کی تو پہلی باتوں با بات ایسی یعنی ویب سائٹ کھولنا ایسے پروگرام کھولنا جس میں اس طرح کی چیزیں آنے کا امکان ہو تو وہ جائز ہی نہیں ہے اس کی کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے لیکن فرض کرو اگر کو آپ کو ضرورت ہے فرض کرو خبریں سننا ہے اب خبریں سننے میں کیا ہے <coughs> بعض میوزک ہوتا ہے شروع میں آخر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر درمیان میں خبروں کے دوران درمیان میوزک نہیں ہے تو اس میں ضرورت ہے کہ ایسی جگہوں سے آواز کو قم یعنی بند کر دینا کہ جہاں پتہ ہے کہ ابھی میوزک چلے گا تو یہ سارا یعنی کہ اس یعنی کہ سے اعراض کے اندر شامل ہے یہ سبھی اس اعراض کے اندر یعنی سے اعراض میں چیز شامل ہے محب اللہ احمد مََردون کہ وہ لوگ جو بیہودہ چیزوں سے فالتو بیکار چیزوں سے اس سے اعراض کرتے ہیں اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں بلظیر الحمد الکوٰۃ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا معنی کئی ہے کئی معنی ہیں قدافلا من کا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا تو زکوٰۃ اس میں بھی ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے نفس کا تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا گناہوں سے یہ بھی زکوۃ ہے اور زکوۃ کا معنی یہ صرف پاکیزگی ہے تو بعض اوقات یہ زکوۃ ہوتی ہے کسی نیک عمل سے کسی اچھے اخلاق و کردار سے اور اسی زکوٰۃ میں مال کی بھی ہے اس لیے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ فاعلون کا صحیح معنی اگر کیا جائے کہ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ یعنی کہ اس چیز کو کرنے والے ہیں یعنی کہ اگر وہ زکوٰۃ نفس کی ہے یا اخلاق و کردار کی ہے تو اس کا تزکیہ کرتے ہیں اس میں اپنی آپ اپنی صفائی پاکیزگی کرتے ہیں اور اگر زکوٰۃ مال کی ہے تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اپنے زکوٰۃ اپنے مالوں کے زکوۃ دیتے ہیں بل لذین حملی فروج ہم اور مومنوں کی صفت یہ بھی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فروج جمع فرج کی یعنی شرم گاہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ فرمایا کہ حافظ صفت کے طور پر نام کے انداز سے یعنی فرمایا کہ اور عربی کا قیدا کلیہ ہے کہ کس چیز کو جب نام سے ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک دوام اور ایک استقرار پایا جاتا ہے فعل کی نسبت یعنی فرمایا کہ وہ صرف یعنی کہ یہ حفاظت کرے بلکہ حافظون ان کی صفت ہے حفاظت کرنا تو شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو بدکاری بے حیائی کی طرف جا سکتی ہو ان چیزوں سے دور رہنا چاہے وہ نظر بد ہو یعنی کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا ہو جس کو جس کی اجازت نہیں ہے کسی سے کسی نامحرم سے ناجائز گفتگو کرنا ہو اور خلوت میں علیحدگی سے ملاقات کرنا ہو مکس مکس گیدرنگ ہو کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں میل ملاپ ہو اس میں یعنی کوئی بھی اس طرح کے معاملات جو انسان کو آخر میں زنا تک بدکاری تک پہنچا دیتے ہیں تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ہر اس رستے سے بچتے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف یا زنا کی طرف لے جانے والا ہو کیونکہ اس حفاظت کے ذریعے ساری چیزیں آتی ہیں یعنی ایک آدمی فرض کرو اپنی نظروں کو بے باک چھوڑے ہوئے ہیں اور کہے کہ بھی میں نے زنا تو نہیں کیا تو میں نے اپنی شرمگا کی حفاظت کر رہا ہوں لیکن نظروں کو بے باغ چھوڑنا ہی وہ زنا کا رستہ ہے وہ زنا کا رستہ ہے بدکاری کا رستہ ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے اس نظر کو بے باگ چھوڑنا بذات خود اس کو زنا کا نام دیا ہے جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ اللہ آفماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کے لیے زنا کا جو حصہ لکھا ہوا ہے تو اس کی نگاہ بھی ذنا کرتی ہے جو نظر دیکھنا ہے اور اس کی کان بھی زنا کرتے ہیں جو سننا ہے حرام چیز کو یا اس طرح کی باتوں کو اس کے ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے کسی چیز کو چھونا پکڑنا کو عورت حفرت کرو یا غیر محرم چلنا اس کی طرف جانا یہ سبھی آپ نے اس کو زنا کا نام دیا آخر میں آپ نے کیا فرمایا اس کی شرمگاہ ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تقریب کرتی ہے یعنی ذنا کر لیتا ہے تو اس کی تصدیق ہو جاتی جو اس نے سارا کچھ کیا تھا اس لیے سبھی ذنا کے رستے ہیں تو اس لیے شرم کے کی حفاظ کے لیے ساری چیزیں لازمن ہیں کہ اگر آدمی یعنی کہ ان چیزوں سے بچے کہ تو پلی جرم جو شرمگاہوں کے حفاظ کرتے کی ہیں یعنی ذنا بدکاری سے بےحودگی کا ان چیزوں سے دور رہتے ہیں اللہ علاج او ملک امان سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کے جو دائیں ہاتھ کی مرکیت یعنی ان کی لوڑیاں ہیں فن غیرومین بس ان کے بارے میں ان پر کو ملامت نہیں یعنی ملامت نہ ہونے کا معنی ان سے اپنی حاجت کو پورا کرنا جائز ہے بلکہ با اوقات واجب بھی ہوگا کہ اگر انسان اگر ان سے اپنی حاجت نہیں پوری کرتا اور کسی حرام میں حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہے تو واجب ہوگا ورنہ اصل جو ہے وہ سنت یا جائز ہے تو اس میں ہمیں کیا معنی ملا کہ اسلام کے اندر جو رہبانیت کا دین ہے کہ گھر بار چھوڑ کر اور یعنی کہ کوئی نکاح نہ کرنا اس طرح کی چیزیں جس طرح کے گمراہ کن باطل پرست لوگوں کے ہاں ہر زمانے میں پایا گیا ہے ہندؤں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی اور مسلمان گمراہ کن لوگوں کے ہاں بھی یہ جوگی ورہ دوسرے تیسرے کے نکاح شادی نہیں کرنا اسی میں اس کو دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ نیکی نہیں بلکہ اللہ کے دین سے بے رغبتی ہے اللہ کے دین سے دوری ہے اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہے وہ تین آدمیوں نے جو آپ کے گھر میں آئے ان میں سے جب ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا نکاح ہی نہیں کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے کیا فرمایا وہ تزو و جنسا کہ میں نے نکاح کر رکھے عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں پمن رغی بان سنتی فلحِ سمنی جو میری جو ہے سنت سے بے رغبتی کرتا ہے مو پھیرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں <تصفح> تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ان چیزوں کی نہ کہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ ترغیب دلاتا ہے کہ تاکہ انسان اپنی جائز خواہشات کو اپنی جائز حاجتوں کو شریع طریقے سے جائز طریقے سے ان کو پورا کر سکے تو محف اللہ علیہم سوائے اپنی بیویوں کے او ما ملکت ایمان ہم یا ان کے جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ان کی لوڑیاں ہیں اس میں کیا معلوم ہوا <coughs> کہ آقا مالک اپنی لونڈی کے ساتھ بھی وہی تعلقات قائم کر سکتا ہے جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے بغیر اس سے نکاح کیے اس سے نکاح کیے بغیر صرف اس لحاظ سے کہ وہ اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت میں ہے چاہے وہ ملکیت اس کو کس طرح بھی ملی ہو کس طرح بھی اس کی ملکیت میں آئی ہو کس جنگ و جہاد میں اس کو یعنی کہ مال غنیمت کے طور پر ملی ہو یا اس نے خریدی ہو یا اس کو کسی نے ہدیہ گفٹ کے طور پر دی ہو کسی بھی انداز سے جو اس کو اس کی ملکیت میں آ گئی تو جب اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مہینہ آپ صرف کا فرمان ہے کہ اس کو اہم خالی ہونا اس چیز کو دیکھے اس کے بعد اس کو اسے ادواجی تعلقات جو ہوتے ہیں خاون بیوی کے طرح کے اسے وہ قائم کرنے کی اجازت ہے تو ایک مہینہ کی وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو دیکھا جائے کہ اس کے رحم میں صاحب کا مالک سے یا صاحب کا جس کے پاس اس کا کوئی یعنی کہ کوئی حمل ٹھہرنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یعنی کہ رحم کا یعنی کہ خالی ہونا اس کی تاکید ہو جائے جس کو کہتے استبرا اور رحم کہ اس رحم کا بری ہونا خالی ہونا تو کہنے کا مقصد کہ لوڈی کے ساتھ بھی بغیر نکاح کیے یہ چیز کی جا سکتی ہے ہاں اگر لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو کیا لونڈی ہوتے ہوئے نکاح ہوگا اور لونڈی ہوتے ہوئے اسے نکاح نہیں ہوگا اس کو آزاد کر کے اسے نکاح کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی اللہ نے حضرت صفیہ کے ساتھ کیا صفیہ جو یہودیوں کے یعنی کہ خیبر کے جو یعنی کہ اس میں جو تھیں میں آئی تھی تو اللہ کے نبی صلام نے اس کو آزاد کیا اور اس کو آزاد کرنا ہی اس کا مہر قرار دیا یعنی اس کو اور کو حق مہر نہیں دیا اس کے آزاد کرنا ہی اس کا مہر قرار دیا تو لوڈی کو اگر شادی کرنا اس کے رہیں تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اس کو آزاد کر کے لوڈی جب تک ہے اس حالت میں اس کو ضرورت ہی نہیں نکاح کی اور نہ ہی شرح طور پر جائز ہے تو کیونکہ اس کے مالک آقا ہونے کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر وہ خامد ہونے سے کہیں بڑھ کر ہے یعنی خامد ہونے کی جو حیثیت ہے بیوی کے اوپر خامد کی حیثیت آکا مالک کی لونڈی کے مالک کی حیثیت جو ہے لوڈی کے اوپر اسے کہیں بڑھ کر خامن سے تو اس لیے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ شرح طور پر اس کی اجازت ہے تو میں ما مالک کا تیمان ہوں یا ان کے جو دائیں ہاتھ کی ملکی کے ہیں فِ انَ غیرمعلومین تو ان سے یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنا اس میں کوئی ملامت نہیں فریب تغا و را ادارِ فا الاء اللہ دونوں پس جو چاہتا ڈھونڈتا ہے اس کے علاوہ وراء کا لفظی معنی تو پیچھے ہوتا ہے لیکن مراد اس سے اس سے علاوہ یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے وہ ذنا کا ہو وہ لباتت کا ہو یا کوئی اور طریقے کار ہو جس طرح کے خصوصاً آج کل طرح طرح کے وہ یعنی کہ ماڈل اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں ایسی چیزیں کرنے کے لیے یہ سبھی اس ورا عدالکے کے اندر آتی ہیں اور ہاتھ سے مشتنی کرنا بھی ہاتھ سے منی نکالنا بھی اسی ورا عدالی کے اندر آتا ہے اگرچہ بعض اکا دکا علماء نے اس کی اجازت دی ہے مشتنی کے لیکن شرح طور پر دیکھا جائے کتاب و سنت کی روح سے تو وہ جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوائے لونڈی اور بیوی کے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیسرا رستہ نہیں دیا تو صرف یہ دو رسے دیے ہیں اگر کوئی اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اسلام اس کی اجازت دیتا اور اس کے بھی اس کے عربی بتاتا کہ یہ چیز تم کر سکتے ہو خصوصاً صحابہ اکرام نے جب شکایت کی یعنی کہ بیوی بیویا پاس نہ ہونے کی اور شہابت بڑھ جانے کی اور اس چیز کی تو آپ نے پھر ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا اور بعض اوقات اسلام کے شروع میں نکاح متا کی اجازت دی لیکن یعنی کہ اس کے علاوہ اس طرح کی مشتنی کرنا اس طرح کے کاموں کی اجازت نہ دی تو جو اس بات کی کھلی اور واضح دریل ہے کہ یہ چیز حرام اور ناجائز ہے کہ جو بالکل اسی ورا ادارے کے اندر آتا ہے تو مائفہ منبتا وا ادارے پاس جو ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ <coughs> یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیوی اور لانڈری کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے فعلا اک ہم الادون یہی وہ لوگ ہیں جو اادون حدوں سے پڑھنے والے، بڑھنے والے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی ادا یا عدو کے معنی کس چیز کو اس سے آگے بڑھ جانا نکل جانا تو جو حدوں سے نکلنے والے بڑھنے والے ہیں اللہ کی جو حدیں ہیں اس حوالے سے ملذین حملِ امانات اماحد مرعون اور اسی طرح مومنوں کی صفتیں کیا ہیں ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کا راعون خیال کرتے ہیں ان کا پاس کرتے ہیں اگرچہ یہ صاحب کا جو آیت ذکر ہوئیں بیویوں کے حوالے سے یہ بھی امانت ہے لیکن یہاں پر خصوصی امانت جو مال و دولت کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے جو انسان کے پاس رکھی جاتی ہے یا اس کو دی جاتی ہے اور باوقات یعنی کہ چیز کے حوالے سے بعض کا باتوں کے حوالے سے کیونکہ امانت صرف کسی خاص چیز کے اندر نہیں ہے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے تو جو ان کے امانتیں ہیں اور اسی امانت میں اولاد بھی ہے اسی امانت میں آپ کو ملا ہوا عہدہ منصب بھی ہے آپ کو ملی ہوئی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے آپ اس میں آپ کے پاس وہ امانت ہے کہ آپ اس کا جو حق ادا کریں عہدہ منصب ہے عہد اس عہد منصب کے مطابق کام کرنا امانت ہے کہ آپ یعنی اس منصب کے مطابق اس کا حق ادا کریں تو کہنے کا مقصد کہ امانت کا مفہوم جو سارا وسیع مفہوم ہے سارا اس کے اندر آتا ہے کہ جو اپنے امانتوں کی اور عہد احد اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں جو بھی کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی عبادت کرنے کا توحید پر چلنے کا آپسر نبیوں کی اتباع کرنے کا اور اس کے بعد بندوں کے ساتھ جو بھی کوئی اگریمنٹ معاہدے ہوتے ہیں کودے ہوتے ہیں تو ان کا پاس کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں امانتوں کو ادا کرتے ہیں ودین احمد علیٰ صلابات حافظ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ آپ کہیں گے بھی پہلے بھی آگے اور لدینفی خرات اہم ہو وہاں پر ایک خصوصی نماز کی کیفیت بیان کی گئی تھی نماز کے اندر ایک خاص حالت کا بیان تھا اور وہ تھا خوش و اور یہاں پر عموماً نماز کی حفاظت عموماً نماز کی حفاظت پابندی پانچوں نمازوں کو ادا کرنا ان کے اوقات میں سنت کے مطابق اور مخلص اللہ کے لیے خالص ہو کر اور جو بھی نماز کے سارے لوازمات ہیں اس کے جو فرائض و سنت شرائط ہیں ان سبھی ہی چیزوں کو پورا کرتے ہوئے تو یہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت کا معنی کہ جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جس طرح جتنی دیا ہے وہ پوری کی پوری ان کو ادا کرنا نہ کہ کچھ پڑھنا کو چھوڑ دینا کوئی ٹائم سے کوئی ٹائم کو نکال کر یہ حفاظت نہیں ہے الاع کا حم الواری کہ یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں شروعات میں جب اللہ نے فرمایا قد افلح الحمن یقینا فلا پا گئے مومن وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ فلاح کس چیز میں پا گئے اب اس کا نتیجہ بیان کیا کہ فلاح کہاں پر ہے فلاح ان کو کیسے ملی ہے کہاں کس انداز سے ان کی فلاح ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں الاق کا یہاں پر جو ہم کی ضمیر ہے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے کہ خاص کرنے کے لیے کہ یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں کس چیز کے اللہدین یرسول الفردو صحمفی خالدون جو وارث بنیں گے فردوس سے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے ان کی کامیابی ویسے تو آدمی کہے کہ اگر یعنی کہ دوسرا معنیٰ بھی ہو سکتا ہے قضاف المؤمنون کے اندر کہ ممنون نے فلاح پا لی جب فلاح کو خاص نہیں کیا کس چیز کی فلاح ہے تو ہر لحاظ سے فلاح فلاح ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے لیکن یہاں پر لانے نے اس فلاح کا جو اہم ترین اور سب سے بڑا جو نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا بیان کیا کہ وہ فلاح کس انداز سے ہے کہ اس فلاح کے نتیجے میں وہ وارث بننے والے ہیں کس کے جنتوں کے وارث بننے والے اللہ دینسول الفردوس اور, اور وارث بننے کا معنی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وارث بننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے کوئی مالک تھا کس چیز کا وہ چلا گیا اور اس کے بعد کسی دوسرے کو بعد والے کو مل گئی یہ وراثت ہے یہ وارث بننا ہے اللہ نے اہل ایمان کو جنت کو پانے کو وراثت کا نام دیا ہے اور وارث بننے کا نام دیا ہے تو اس میں وراثت کس طرح کی ہے ایک تو وراثت ہے اس لحاظ سے کیونکہ ہمارے باپ آدم پہلے وہیں پر تھے اسی جنت میں تھے تو اس لحاظ سے ہم وارث بنے اور دوسری وارث ایک اور انداز سے اللہ کے نبی وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم میں ہر ایک کے لیے جگہ لکھ رکھی ہے ہر ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ لکھ رکھی ہے جہنم میں بھی لکھ رکھی ہے اب جنتی جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور جہنم میں اس کی جو جگہ ہے وہ کیا جہنمی رہے گا ہاں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وہ جگہ بھی جہنمی کے اس کو دی جائے گی یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ جو اس کو ہونا تھا وہ جہنمی کو لیکن بعد دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر انسان کو جو اس کا گناہ ہے اس کی جو معاملات اس سے بڑھ کر نہیں دیتا لیکن جنت کے حوالے سے حدیث میں واضح ہے کہ جنت میں جو جہنمیوں کی جگہ ہوگی <coughs> اس کا وارث کون بنے گا جو جنت میں جانے والے ہیں جنت میں جانے والا جنتی اس کو اپنی جگہ بھی اس کو ملے گی جو جنت میں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اور ان لوگوں کی جگہ بھی جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے ان کی جگہ کے بھی وہ وارث بنے گئے تو یہ وراثت ایک دوسرے انداز سے اور تیسرا وراثت کے حوالے سے وارث کو جو مانا دیا ہے جنت میں جانے کو کہ وہ وارث بننے والے ہیں یہ کیوں ہے اس کا اس لیے کیونکہ وراثت جو ہے وہ انسان کا کسی چیز کی ملکیت کو پانے کا سب سے بڑا یعنی کہ مضبوط ایک رستہ ہے ایک مضبوط رستہ ہے جس میں کسی دوسرے کو دعویٰ کرنے کا کسی دوسرے کو وہ حق چھیننے کا یا اس چیز کو چھیننے کا حق نہیں ہے آپ ویسے فرض کرو کوئی چیز حاصل کرتے ہیں کسی سے خرید کر یا اسے گفٹ ہدیہ کے طور پر تو ممکن ہے دعویٰ کر سکتا ہے بھائی میں تم کو بیچی نہیں ہے میں تم کو دی نہیں ہے اور اس لحاظ سے ملکیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے لیکن وراثت میں ایک پراپرٹی تھی آپ کے باپ کی فوت ہو گیا باپ اب آپ اس کے بعد اس کے وارث بن رہے ہیں اور اس میں کسی اور کا دعویٰ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کو کہے بھی یہ تو میرا ہے آپ کہیں گے تمہارے کیسے ہوا تو میرے باپ کا ہے تو کہنے کا مقصد تو وعد علماء کا کہنا ہے کہ وارث اس لیے کہا گیا کیونکہ وراثت میں جو ملکیت کا حق ہے وہ سب سے مضبوط ترین حق ہے تو اسے مائیک الا کا ہم یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے حقیقی معنوں میں اللہدین یرسول الفردوس جو وارث بنیں گے فردوس کے اور فردوس کیا ہے جنت کی وہ جگہ ہے جہاں جنت کے ایک ایک جنت کا نام ہے ایک جنت کا نام ہے جس کا نام فردوس اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان اذا صاح التم اللہ فرفس الفردوس کہ تم اللہ سے مانگو تو اللہ سے فردوس مانگو کس لیے فعن ہو آل الجنہ کیونکہ یہ جنت کی سب سے اونچی جگہ ہے امن ہُو تطف جر اور اسی سے وہیں سے جو ہے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ففو کہا وفو کہ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو جنت کی سب سے اونچی سب سے بہتر اور سب سے عمدہ جگہ یہ فردوس ہے تو اللہ تعالیٰ فماتے ہے کہ ان صفات کو رکھنے والے ان صفات کو اپنانے والے مومن۔ یہ ہیں جو فردوس کے وارث بننے والے ہیں اللہ دینسول الفردوس جو فردوس کو پائیں گے ویسے لوہی طور پر فردوس کہتے ہیں ایسے بڑے باغ کو جس میں مختلف طرح کے پھل ہوں مختلف طرح کے اس میں پودے ہوں مختلف طرح کی اس میں چیزیں ہوں بلکہ صرف پھل نہیں بلکہ طرح طرح کے پھول بھی اور اس طرح کی ساری وہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں باغات میں <تصفح> تو اس کسی بڑے اس طرح کے باغ کو فردوس کا نام دیا جاتا ہے ہم فی خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ فردوس دوست کو پانے سے بڑھ کر جو بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہمیش کی اور بغیر یعنی کہ نہ ختم ہونے والی زندگی آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں دوبارہ دیکھیے قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب ہو